فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰوں دین حاضرین مسجد نوجوان ساتھیو یہ صورت الماعدہ کی ایک آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تمام مومنوں کو پاکیزہ رزق استعمال کرنے کا حکم کہ اے مسلمانوں ہمیشہ تم پاک صاف اور باقی دار کے استعمال کرو دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین آخر نے آج کے آخر میں و تق اللہ ال تم بھی منون کہہ کر کے تقوال کا حکم دیا کہ اپنے اندر تم پیدا کرو پاکی دارشک کی بڑی فضیت اسلام کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکی دارشک استعمال کرنے کی توفیق سے فرمائے اسلام نے صحت اور تندرستی کا بہت ہی اہتمام کیا ہے صحت اور تندرستی اللہ رب العالمین کی ایک بڑی عظیم الشان نعمت ہے کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں سُمَّ اے قیامت کے دن تم سے پوشا جائے گا نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد میرا شکر کتنا تم نے ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے بارے میں سوال کرے گا سم ملاس ارن تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا جب کے میدان میں پہلے قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے بندوں سے سب سے پہلی نعمت جن کے متعلق سوال کرے گا ان اول اَوْ ما یسالو عنہ العبد یوم القیامت میرا <النَّئِن> نعیم قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلی نعمت کے متعلق اللہ تعالی سوال کرے گا کہ سب سے پہلی نعمت جس کے متعلق اللہ تعالی حساب کتاب پوچھ گچھ کرے گا آپ رہشاد میں وہ دو ہوں گے نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرمائے گے بندے بدنہ کو کیا ہم نے تجھ کو صحت مند جسم نہیں ادا کیا تھا ہم نے تجھے صحت مند اور تندرست ہم نے بدن دیا تھا ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کا نظام ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے فضل و کرم سے نوازا ہے صحت ہے تندرستی ہے آفیت میں ہمیں آمد کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال جو کرے گا سب سے پہلی نعمت جس کے متعلق یہی ہوگی علم بدنا کا ذرا بتاؤ کیا ہم نے تم کو صحت مند بدن نہیں دیا تھا اگر بندہ کہہ دے گا بلا یار بھی رب العالمین آپ نے صحت مند بدن دیا تھا اللہ تعالیٰ فوراً پوچھیں گے تو ذرا بتاؤ اس صحت کو تم نے کہاں صرف کیا اس پر میرا تم نے کتنا شکر ادا کیا ہے دوسری نعمت جس کے متعلق اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھے گا وہ یہ ہوگا وَنُ مِنَ البارد ذرا بتا ایک میں نے تندرست،, تندرست بدن تجھ کو دیا تھا نمبر دو اللہ تعالیٰ فرمائے گی ون ون روی کمر الما البارد جب بھی تجھے ٹھنڈے پانی کے پیاس لگی ہم نے میٹھا اور ٹھنڈا پانی تجھے عطا کیا تھا نہیں پتا کہ دن بھر میں کتنے مرتبہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کیا جاتا یہ دونوں نعمتیں ہیں جن کے سے پہلے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ذرا بتاؤ کیا ہم نے تم کو صحت و تندرستی نہیں عطا کی تھی اور ہم نے تجھ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ ان دونوں نے کی, کرنے کی توفیق نصیف فرمائی. اسی لیے نبی علیہ خمسہ نکلا رقم 5 شباب کا حیات کا قبل موت شباب کا قبل حرمت وصحت کا قبل صقمت وفراغ کا قبل شغل عبرت ساتھ رنات قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلے پوچھے گا اللہ قبول شات رنات اے اے اقتن 5 کا قبل 5 پانچ اعلی درجے کی نعمتیں ہیں بڑی بہترین اور قیمتی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بعد پانچ مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں اس لیے ان پانچ نعمتوں کی تم قدر کر لو ان پانچ نعمتوں کو خوب اچھی طرح سے استعمال کر لو ان سے فائدہ اٹھا لو پانچ نعمتیں یہ ہیں نہ ایک کام نے شاہ فرمایا حیات کا قبلا موتک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا حیات کا قبلا موتک اللہ سے فرماتے ہیں حیات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بعد موت آنے والی ہے تم نے فرمایا حیا تک قبلا موتک موت سے پہلے پہلے زندگی کو غنی سمجھ لے اور زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کر لے ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں موت تجھے نہیں آئے گی حیات کا انسان پیدا ہی ہوتا ہے مرنے کے لیے انسان پیدا ہونے کے ساتھ اپنی موت بھی لے کر کے آتا ہے اس لیے زندگی سے موت آنے کے پہلے پہلے نمبر دو آپ نے ساتھ رمایا اللہ تعالیٰ زندگی میں انسان کو جوانی عطا کرتا ہے یہ زندگی کا سب سے بہترین وقت ہوا کرتا ہے سب سے بہترین صلاحی قوت و طاقت کا زمانہ ہوا کرتا ہے اس لئے آپ نے اشارت رمایا برہاں سے پہلے پہلے اپنے جوانی کو صحیح معلوم ہے صحیح طرح سے استعمال کر دے شکر لے کا اپنے برہاں پہ سے پہلے پہلے اپنے چسمانی کوہ کے کندور ہو سے پہلے پہلے جو, جو جوانی کا وقفہ پرید ہے اور جو, جو, جو جوانی کا تائم ہے اس کو خوب عبادت الہی میں استعمال کر لے چونکہ ایک, ایک دن انسان کی جوانی ختم ہوتی ہے اور بڑھاپا آ جانا کرتا ہے اسی لیے جوانی کے اندر جو کچھ انسان کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا نبی رحیس راکھ سامنے تیسری وسیعت کی اور آپ نے فرمایا تیسری نعمت سکھ اتا کا قبلہ سکمی صحت کا سکھ میں اپنی بیماریوں سے پہلے پہلے اپنی صحت کو استعمال کر لو اپنے صحت کی قدر کر لو صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھ لو جو کچھ تمہیں کرنا ہے صحت کی حالت میں کر لو چونکہ صحت کے بعد بیماری آتی ہے اور یہ پتہ نہیں کہ ہاں انسان کو بیماری کب آ جائے یہ بڑی پیاری نصیحتیں اور نبی رہسرات شام کا فضل کربی رہس شام کا امت پر پریشان ہے کہ آپ آنے والی نسل کو آگاہ کر رہے ہیں یا آپ دہانی کرا دے رہے ہیں کہ اے مومو حیا قبلا موتک موت سے پہلے پہلے زندگی کو گلی سمجھ لے جوانی بڑھا پے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کر لے وہ قبل سوکمک اور تیسری چیز یہ کہ صحت اور تندرستی کو خوم استعمال کر لے حج کر لے عمرہ کر لے نماز پہ لے مسجدوں میں آ کر کہ اللہ اکبر سرزرہ سرہ کریں ایک انسان کو اللہ رب العالمین اگر صحت دیا ہے اور پانچ وقت مسجد میں آیا کرتا ہے تو کتنی دیکھ لیا اللہ اکبر سکر ایک مثال آپ کے سامنے ہے صحت سے فائدہ اٹھا کر کے جو انسان مسجد میں آتا ہے باجمات نماز پہنے کے لئے نمبر ایک نبی علیہ السلام صاحب رماتے ہیں ایک انسان جب ودو نماز کے لئے ودو کرتا ہے اور ودو کر کے جب فارغ ہوتا ہے ودو شروع کرتا ہے تو پانی کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اس کے کیئے ہی گناہ زمین پر جھڑتی جاتے ہیں انسان پانی استعمال کر رہا ہے مرک اسے تو جور ہی ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک قرم اللہ کی نافرمانیاں انسان سے جب گناہ سرد ہوئے ہیں انسان سے وہ گناہ پانی کے قطروں کے ساتھ وہ سب گر جاتے ہیں یہاں تک ہی رماتے ہیں جب مرد ممو سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کی طرف نکلتا ہے تو خارا جانا کی یا زندگی کے سارے گناہوں سے پاک صاف کر کے آتا ہے انسان ذرا سوچو یہ تھا اس مسجد کا یہ مقام جماعت کا یہ مقام و مرتبہ کہ جب تم کو اللہ تعالی کو مسجد میں اللہ تعالی کے گھر میں آنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسجد سے پہلے اس کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے پھر مسجد میں داخل کرتا ہے یہ انسان اس گھر کو مسجد کو نماز کا مقام و مرتبہ سمجھے پھر آمر شاسترماتے ہیں جب مرد میر گھر سے چلتا ہے ایک قدم پر ایک گنا معاف ہوتے ہیں جنگت کے ایک درجات بلند ہوتے ہیں اور نہ میں کھی جاتی ہے آمر شاستر ماتے جب مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے انتظار رہتا ہے اور جب نماز پڑھنے کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا دروازہ اس کے سر کے اوپر سامنے کھول دیا جاتا ہے اگر انسان کے پاس کچھ خطائیں اور گناحیں ہیں تو آپ رشاف بنواتے ہیں وہ مرد مومن جب اپنی پیشانی کو اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں زمین پر دیکھتا ہے تو زمین پر پیشانی کے پہلے ہی پہلے اس کی نفرت ہو چکی رہتی انسان صحت سے, سے فائدہ اٹھائے تب لیکن پھر آیا نماز پڑھ اور ذرا دیکھو ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پچیس یا ستائیس نماز کا جو ثواب دیتے ہیں یہ سواب کے صحت کی برکت ہے اور اسی پر نورا نور آپ رشانے ہیں آدمی جب سے وضو کر کے نکل آئے اور جب تک واپس نہ چلا جائے اگر آنا جانا بیچ کے انتظار بھی کر رہا تھا تو یہ پورا وقت اللہ تعالیٰ اس کے نماز میں شمار کر لیتی لیکن ایک انسان اگر صحت سے محروم ہو گیا ہے وہ بےچارا نہ مجھ آ سکتا ہے بلکہ گھر میں بھی کام بے چارا نہیں پڑ پاتا یہ میرے بھائی اسی لیے نہ ملے تو آپ سامنے ساتھ رواتے ہیں سہد خاتہ کا قابل بیماری سے پہلے پہلے صحت اور تندرستی کو گنی سمجھ لو اپنی صحت کی قدر کرو ایسے صحت کو جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو آپ اٹھا لیں اٹھا لیں آخری اور نے یہ کیا تھا کہ یاد رکھونا کا قابل فخر اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو خوشحال بنایا ہے مال سے دولت سے اللہ رب العالمی نے کاروبار سے خوشحال بنایا ہے تو برا وقت آنے کے پہلے پہلے اپنے خوشحالی سے فائدہ اٹھا لو گنی سمجھ لو میرے بھائیوں بات چل رہی تھی صحت پر کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن مقبول انفی حما کثیر اللہ تعالیٰ کی تو عظیم ترین نعمتیں ہیں بڑی عظیم ترین دونوں نعمتیں بڑی فائدے کی چیزیں ہیں ان نعمتان اللہ کی دو عظیم اسار نعمتیں ہیں جو انسان کو ملی ہوئی ہیں لیکن آپ نے ساتھ ہمارا محبوب فی حما کثیر اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کو یوں ہی ضائع اور برباد کر دیتے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں وہ دونوں نعمتیں یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں پہلی نعمت صحت اور تندرستی ہے اللہ تعالی نے تندرستی کی نعمت دیا لیکن انسان کھیل کود لہو لایا چیزوں میں گزار دیتا ہے ٹائم اس کی صحت ختم ہو جاتی ہے اور جب بوڑھا ہو گیا بیمار پڑ گیا اور ساری صلاحیت ختم ہو گئی تو اب بہت کرتا ہے تو بھی ہی لے کر کے بیٹھ جاتا ہے لیکن صحت کا وقت ختم ہو گیا صحت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور ساتھ روایا پہلی نعمت تو جس کے میں جس میں لوگ بہت ہی زیادہ کوتا ہی اور بہت ہی زیادہ خسارہ اٹھاتے ہیں وہ صحت ہے اور دوسری نعمت آپ نے ساتھ روایا الفرا ہے ایک فرصت اور ٹائم ہے انسان کو اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے فرصت دیتا ہے تو دوستوں کے ساتھ گزار دیتا ہے گھومنے کہلنے میں ٹائم پاس کر دیتا ہے ساری راہ پر لوگوں کے ساتھ بیٹھے بلا وجہ کی باتیں کرتا لا یعنی چیلوں میں ٹائم پاس کر دیتا ہے حالا کی معلوم ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں قیامت کے دن سو سے دادا انسان مرنے کے وقت تسلے سے مرنے کے وقت مو قبر میں موکبر جہنم میں جتنی منزلیں بار میں آنے والی ہیں کہا تمام منزلوں میں انسان اللہ تعالیٰ سے ایک ہی اپیل کرے گا نہ بچوں کی سے ملنے کی خواہش نہ بی, بی سے ملاقات کی خواہش نہ بابا کی زیارت کی خواہش صرف ایک ہی خواہش اس کی ہے اللہ تعالیٰ بلولا اخردنی اللہ اب تو سارا ٹائم خرم ہو گیا ہے اور بگیر ہمارے ہم نے ٹائم سے فائدہ نہ اٹھایا اور یہ ملک الموت آ گئے ہیں رب لولا اخرتنی الى اجر کریم اللہ ملک الموت کو چند منٹ کے لیے روک لے تاکہ میں توبہ استغفار کر کے کچھ نیک اعمال کر لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں ہرگز نہیں جو ٹائم فائدہ اٹھانے کے دیا گیا تھا وہ ٹائم تیرا ختم ہو گیا ہے حشر کے میدان میں جب انسان قیامت کے اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں کہتا ہے بنا اللہ اب سب یقین آ گیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی بات صرف ایک, ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ اب نام کر کے آئے میرے بھائی موت جب آتی ہے موت کو دیکھنے کے بعد آدمی صرف اپیل کرتا ہے اللہ چند منٹ ہم کو ٹائم مل جائے تاکہ توبہ استفار ہم کر لیں لیکن موت آ جاتی ہے مسلمانوں موت آ جاتی ہے. آدمی مرنے کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ محلت دے دے مرکل موت کو تھوڑی دیر کے لیے من روک لے اور میں ذرا وقت سے فائدہ اٹھا لوں لیکن مرکول موت روح قبض کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے اے اللہ تجھے موقع ملا تھا ٹائم دیا گیا تھا تجھے فرصت ملی تھی لیکن نہ تو نے نبات پہیا نہ روضہ رکھا نہ حج کیا تو نے ٹائم سے فائدہ نہیں اٹھایا اب یا ربی کا یوم میدن المساق آج تجھے چھوڑا نہیں جائے گا آج اسی پر عملی کی حالت میں تجھے تیرے رب کے پاس پہنچایا جائے گا میرے بھائیو وقت سے فائدہ اٹھا ہو آپ رواتے ہیں پانچویں چیز وہ لاپرواہی کرتا ہے انسان جب جہنم میں چلا جاتا ہے جہنم میں جانے کے بعد ہی اللہ تعالی کے سامنے ایک ہی چیز رکھتا ہے خوب سمجھ میں آ گیا ربری جنا اللہ اس جہنم سے ایک مرتبہ نکال کر کے ہم کو عمل کر ہے تو موقع دے دے دنیا میں بھیج دے دے اب, اب وہ عمل کر کے نہیں آئیں گے جو پہلے کیا تھا اب سارے اعمال لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے کلا نہ ہرگز نہیں اسی جہنم میں زلیل اور خوار ہوتا رہے اب تو ہم سے گفتگو بھی نہ کرنا نبی رحمتہ اللہ علیہ ساتھ ہماتے ہیں وہ فراغ کا کبلہ شگلی ایک اور فرصت جو ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا یہ وقت ختم ہو جانے کے بعد مشغول جب ہو جاؤ گے تو ایک کا نہیں ملے گا تو میرے بھائیو چل رہی و کی یہ اللہ اللہ بڑی میمت ہے. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت ابن محسن رضی اللہ و سے امام بخاری رحمت اللہ رحیت اللہ رحیت اللہ جس کو مل جائے سمجھ جاؤ کہ سب کچھ اس کو مل گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تینوں نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان تینوں نعمتوں کو ہمارے اوپر کائم و تائم رکھ ہیں اے لوگو من اسبرہ من کم آمرن فی شر جو انسان اپنے وطن میں اپنے گھر میں اپنے اہل و امان کی زندگی گزار رہا ہو آفیت کی زندگی گزار رہا ہو آپ نے اپنے شہر میں اپنے گھر میں اپنے وطن میں اپنے ملک میں اپنے جان اور مال کو محفوظ سمجھ کر کے امن امان اور سکون کی زندگی گدارتا ہے کوئی در اور خوف نہیں ہے یعنی امن و امان کی نعمت دوسری بڑی نعمت جو آج خدبے کا موضوع ہے وہ اشارت رمیہ وَمُعَافَن فِي بَدْنِهِ صحت والا بدن صحت اور آفیت کا بدن مل جائے جس انسان کو ملک میں امن و امان کی زندگی نصیب ہو جائے دن میں صحت اور عافیت نصیب ہو جائے و معافن فی بدنه اور اف ہاں عافیت میں اس کا بدن ہو بیماریاں نہ ہو صحت و تندرستی کے ساتھ اس کا بدن بدن ہو اب رشات میں دوسری نعمت ہے اور تیسری نعمت و انہو قوت لومہ اور اس کے اس کے ہاں کم سے کم 24 گھنٹے کا بھی اگر رسک موجود ہے عارف ہمیں تین نعمتیں ہیں نمبر 1 امن و امان والی زندگی ملک میں وطن میں جان اور مال میں اپنے شہر میں اور اپنے گھر میں ہی بینک بیلنس گرچے نہیں ہے پیسہ جمع خزانہ کو گرچے نہیں ہے بس روزانہ چوبیس گھنٹے میں اس کو کھانے کا انتظام مل جاتا ہے اس کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے اور بیلنس اس کے پاس نہیں بھی ہے تو کوئی قرآن نہیں آپ نے فرمایا جس کو یہ تینوں نعمتیں مل گئیں ایک امال کی زندگی دوسرے صحت اور آفیت کی زندگی تیسری انسان کو اس کے کفاظ مل جائے یعنی اس کے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہو جو عدالی کے ساتھ عزت کے ساتھ 24 گھنٹیں گدار لیا کرتا ہو آپ نے شاہد نمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے یہ تینوں نعمتیں مل جائے تو دنیا کو سوچنا چاہیے کہ ساری دنیا اللہ کے اس کے کے گھر میں جائیں فرمانے کا مطلب کیا ہے اللہ اللہ اکبر کل کی رات چومے کی رات تھی کون سی رات تھی مخصوص فلمیں دیکھنے کا انتظار لوگ کرتے رہتے ہیں مخصوص کلبوں پارکوں میں جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ جمعے کی رات ہے چھٹی والی دوارا, دوارا, والی رات ہے پتہ نہیں اس رات کو کتنی آوارگی میں انسان گزارا کرتا ہے یہ رات بستر پر نہیں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں نہیں لاغالی اور فضول حرام چیزوں کے اندر گزار دیا کرتا ہے اس رات کو لیکن نبی رحمتہ الاطاف کیا فرماتے ہیں من اصبح منکم امنن فی سرہ ہی اے لوگوں یاد رکھو اللہ تعالی کے شکر گزار بنو جس انسان کو زندگی جس انسان کو وطن میں امن و امان مل جائے صحت مند بدن مل جائے اور اس کے پاس درچہ مال جمع کرنے کا نہ ہو بینک بیلنس نہ ہو صرف چوبیس گھنٹے کے کھانے کا گدارا ہو جایا کرتا ہے خوشحال کوئی دنیا میں نہیں ہے اس لیے ہم نے شاد رمایا اسے چاہیے کہ اپنی خوشحالی پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے لیکن ہمارا شکر آج مسلمانوں کا شکر کیا ہے اللہ اکبر؟ جو, جس کو کہتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں جمعے کی نماز بھی سوئے رہ جاتے ہیں تھا. ہمارے پاس اللہ نے ہم نے صبح کیا امر و امان کی زندگی ہے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے ذرا پڑھو صبح اٹھو نیوز دیکھا کرتے ہو کتنے علاقے ایسے ہیں زلزلے کے اندر دھسا دیے گئے کتنے لوگ ایسے ہیں رات کو سوئے تھے صبح جو ہے سیلاب کے اندر مبتلا ہو گئے کتنے لوگ ایسے ہیں دشمنوں نے بہت کر کے ان کی جانے ختم کر دی ہیں آپ صبح کے ساتھ بڑے خوش ہیں یہ اللہ کا شکر کتنا ادا کیا اللہ کا شکر ہونا چاہیے تھا لیکن سو کر کے اٹھنے کی دعا بھی ہم کو یاد نہیں اللہ اکبر کم سے کم چدر کی نماز کے لیے اس پڑھتے الحمد للہ اللہ بادما دنا ہی ساری ہمارے کی ہیں جس نے ہمیں موت دیا ساری زندہ کیا اور کی کم کم کی، تندرستی کی، تندرستی جس کو مل جائے جس کو صحت مند بدل مل جائے آپ فرماتے سمجھ جاؤ کہ دنیا کی بہت بڑی نعمت اس کے پاس آ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفی سے فرمائے الحمد اللہ امام ترمت اللہ نقل کرتے ہیں میرے بھائی یہ, امّا امان آفیت صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے نبی رہتے ہیں لمیو تا ابدن خیرن لمیو تا دن خیرن منل من, من بادل یقین خیر منل آسیہ اوکم اکارم آپ نے ساتھ رمایا ایمان کے بعد ایمان بہت بڑی نعبت ہے ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں لیکن آپ ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت مرد مومن کو جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اب امن و امان اور آفیت کی زندگی ہے ایمان کے بعد آفیت ہے کتنی بڑی نعمت اور ہمیں یاد آیا نبی اس لیے بہت بڑی دعا کیا کرتے تھے اللہ دنیایا اللہ معنی یاد کرو آفیت فرماتے اے لوگو یاد رکھو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کسی مومن کو جو دیتا ہے وہ آس کی زندگی ہے دشمنوں سے آس میں ہو ہے حسد کرنے والوں سے آسیت میں ہو جب بیماریوں سے آفیت میں ہو پریشانیوں سے آفیت میں ہو آپ ارشاق ماتے ہیں اللہ ہم انہیں اسألو کل عفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں اللہ ہم انہیں اسألو اللہ ہم سے کچھ خطائیں ہو جائیں تو ترگدر کر دینا والعافیت اور اللہ ہم کو آفیت میں رکھنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کی دوا تھی اللہم انی عفو فی الدنیا اے اللہ میں اے آف اور آفیت فرما امر و امان عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ معنی اصل و دینی و وافیت اور اے اللہ ہمیں دنیا کی چیزوں میں بھی آفیت نصیب فرما اور ہمارے دین کو بھی اللہ تعالیٰ آفیت میں رکھ لے دنیا بھی آفیت اور آفیت بھی آفیت اور آپ کیا دعا مانگتے اللہ, و و اللہ میں آفیت مانگتا ہوں کہ میرے اہل واد بھی آفیت میں رہے اور اللہ وہ اللہ ہم کو جو مال دیا ہے میرا مال بھی آفیت میں رہے مال بھی آفیت میں رہے اگر یہ دعا پڑھو گے تو یہ تعویذ لٹکانے اور باندھنے کی نوبت نہیں آئے گی تعویذ لٹکا کر کے دیکھ لیا نہ انسان کی جان بچتی ہے نہ انسان کا مال بچتا ہے کیا تعویذوں کو اللہ نے نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں دیا ہے ساری برکت اللہ تعالی کے ناموں میں ہے اللہ معنی اصل و کل افواہت بھی دنیا والا اللہ و کل افواہتا دنیا ماری مستر اور آتی وہ عامن روعاتی آتی مات اللہ ہمارے عیوب پر پذا ڈال دے اور دنیا کے جو لوگ ہمیں ڈرانا خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے در اور خواب سے بھی ہم کو محفوظ رکھ لیں یہ نبی علیہ شاشان کی دعا تھی بات چلی تھی آفیت کی آفیت بہت بڑی نعمت ہے صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اسی لیے اسلام نے بہت ہی زیادہ صحت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے آپ کی صحت باقی رہ جائے آپ آفیت میں رہیں آپ کا جسم اور آپ کا بدن ہر قسم کے بیماریوں سے پاک رہے اسی لیے اسلام نے آپ کے اوپر تمام خراب اور خبیز چیزوں کو منا کیا ہے. وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ <بُلْخَبَائِسْت> استعمال کرو اللہ رب اللہ عَلَى ہر ریمو اللہ خباش <بُلْخَبَائِسْت> جتنی خبیص چیزیں گندی چیزیں تھیں جو آپ کے ایمان کو جو آپ کے اخلاق کو جو آپ کے صحت کو اور جو آپ کے دل ہون جانے والی تھی ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے آپ پر حرام قرار دی دیا ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا وَيُوْحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَوَائِسِ خندیر اسی لئے حرام ہے وہاں ساری چیزیں جو آپ کے جسمانی جس میں کہہ لئے نقصان تھے اور وہ ہوتی تھیں اللہ تعالی نے سب کو حرام قرار دی دیا ہے اسی طرح سے آپ جانتے ہیں آپ دنیا کے سارے ڈاکٹر سمجھتے ہیں اور معمولی قسمت کا سائنسدان سمجھتا ہے ساری بیماریوں کی جڑ گندگی ہوتی ہے بے شمار بیماریاں شندگی سے پیدا ہوتی ہیں اسلام نے جتنا صفائی کا اہتمام کیا ہے دنیا میں کسی مذہب نے نہیں کیا ہے اسلام نے ساتھ نمایا اللہ بخاری شریف بخاری مسلم کے رواج خام سم میرا الفطرت تھے صفائی ستھرائی نگاف دیکھو یہ صحت کے لیے مفید ہے اور گندگی جو ہے انسان کو صحت سے محروم کرتی ہے طرح کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں اسی لیے اسلام نے یہ فرمایا. فرمایا اسلامی ہدایات اسلام کی اہم اور بنیادی تعلیمات میں سے پانچ چیزیں ہیں ان پانچوں کا تعلق صفائی سے آپ نے ساتھ رمایا اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کرو عمل کر توحی نسی فرمائے لیکن ہم کرتے الٹا ہی ہیں کرتے ہم بھی صفائی کرتے ہیں لیکن سب الٹا ہمارا کام ہوتا آبر شاطر الفطرہ ایسا تو یاد رکھو یہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں اسلام کی بنیاد میں سے ہیں یہ پانچ چیزیں نمبر ایک سن لو آبر شاط رمایا الفطان ختنہ کرانا یہ بھی یعنی اسلام میں فرد ہے اور اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے انسان کا وہ مخصوص مقام انسان کا یہ نیچے والا حصہ یہ ٹانگیں اس وقت تک کبھی نہیں پاک رہ سکتی جب تک کہ انسان خطرہ نہ کرائے اور آپ جانتے ہیں چونکہ گندگی بغیر خطرے کے صفائی نہیں ہو سکتی تھی اور اب پتہ چلا اتنے سالوں کے بعد اب ان کیونکہ ہوش آیا کو کہتے ہیں خطرہ کرانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں اس لیے پہلے جو مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے وہ ہندو اور کرسچن بھی اب اپنا خطرہ کرانا شروع کر دیے ہیں ہمارے نبی نے تو پہلے ہی بتایا تھا اللہ نے دنیا کے کافروں مشرق یہودیوں اسلام کی دشمنوں یاد رکھو ہمارے نبی جو تعلیمات لے کے آئے ہیں ہماری کتاب میں جو حکم دیا ہے ان کی حقانیت کی دلیل ہم تمہارے دلوں میں دکھا دیں گے اور ساری دنیا اقرار کر رہی ہے ختنا کرانے کا حکم نبی صاحب نے بہت ہی پہلے دیا تھا اسی لیے آج اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے خطرہ کرانا اس سے انسان کا جسم پراپ رہتا ہے نمبر دو عرب استحداد اس طرح استعمال کرنا عربی زبان میں استحداد حدیث کے اندر کہا جاتا ہے ناف کے نیچے انسان بالوں کو بڑا نہ ہونے دے اور بالوں کو برابر صاف کرتا رہے کیوں بال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں گندگی پیدا ہوگی گندگی جب پیدا ہوگی تو بیماری کا سبب بنے گی فرمایا اسلامی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ انسان برابر طرح استعمال کرتا رہے نیچے کے بال ناک کے نیچے کے بال صفائی ستھرائی ہوتی رہے گی تو وہاں گندگی کے کتا ہونے اور پیر کے جمع ہونے کا موقع نہیں ملے گا اس لیے جانتے ہیں جن قوموں کے یہاں منہ کرنے کا نہیں ہے وہ قوم دور سے بدبو آتی ہے اس سے سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ جن قوموں کے اندر چرم ہے ان کے دور سے ان کے اندر بدبو آتی رہتی ہے حالانکہ نہاتا روزانہ ہے وہ بد کھانا کھاتا نہیں جب تک پد نہ لے لیکن اسلام نے جس کو فطرت قرار دیا تھا اس کی دشمنی میں ہے اسی لیے اس کے جسم کی ختم ہوتی نمبر تین ادا پھر آپ اگر جانتے ہیں اور کرنے آپ وقت چھوٹے سے بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کر کے ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب بھی وہ بھی سنتے ہوں گے وہ دستوری ہے کے ساتھ بچہ کو بار بار بخار آتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے گری پڑی زمین میں چیزیں گری پڑی زمین کی چیزوں کو اٹھا کر کے بچہ کھاتا ہوگا کیا مطلب وہ دھول مٹی گندگی ہمارے نبی نے اسلام نے تمام انبیاء میں حضرت آدم سے لے کر کے جتنے انبیاء آئے تھے ہر نبی نے اسلام میں ہی دعوت دیا تھا ناکھون چھوٹے رکھو کیوں؟ ناکھون جہاں درہ بڑے ہوتے ہیں وہی فورم ناکھون کے نیچے گندگی مہر کچھے لاناتی ہے اب انسان اگر اس کے جسم میں گندگی ہو اس کو استعمال کرے گا اس کو کھائے گا تب ہی کھائے گا گندگی استعمال کرے گا بیماریاں اس کو لگیں گی اسی لئے نبی رہی صلی اللہ نے فرمایا اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہے صفائی نظافت پاکی طہارت پاکی رکھنے کے لئے اسلام نے فرد قرار دیا ہے کہ ناخون برابر طلا سے جائیں بڑے نہ ہوتا کہ میں اچھل سے پاک رہے کتنی چیزیں ہو گئیں تھے نمبر چار اللہ اکبر عبر اشاد رمایا ون فل ایڈ کہتے ہیں یہ حصہ بغل کا جو ہے اس کو اے اے اے اے اے اے اے اس کو کہا جاتا ہے ادت یعنی وہاں کے بالوں کو بغل کے بالوں کو نکالنا اور بہت ہی اچھا ہے نطر کے مانے آتے کھینچ لینا نت کے مانے آتے ہیں کھینچ لینا اس کو کھینچ لینا اور اگر آپ کی حالت نہیں ہے تو برابر صاف کرتے رہے گی لیکن بہتر یہی ہوتا ہے اس کو کھینچ کر کے نکالنا جیسے کہ اسلام نے کہا ہے تو ایک جی انسان اگر بدل کے بال نہ نکالے تو کبھی وہ صاف نہیں رہ سکتا نہائے گا تو ضرور طرح کے سیمپو مار استعمال کرے گا اور بہت سارے پرفیوم بھی استعمال کرے گا لیکن یاد رکھو قدمو اس کے بدن سے نہیں جائے گی کیوں یہاں جو جنگل پال رکھا ہے جنگل سے کبھی جو ہے گندگی دور نہیں ہوتی اس لیے صاف کرنا نمبر پانچ وقص الشواریبہ کیا وقص الشواریبہ دار موش کو کتروانا اللہ وطلا ذرا دیکھو اب پانچوں کو پھر دورہ گنو خطرہ کرانا نمبر دو آپ نے ساتھ رمایاف کے نیچے کے بالوں کو نکالنا نمبر تین ناخون تراشنا اور اسی طرح سے بگل کے بالوں کو نکالنا اور نمبر چار پانچ آپ نے ساتھ رمایا مو چھوٹی کرانا اور ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں مسلمان صرف داہی نکالتا رہ جاتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے شرم کی بات ہے اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ پانچ ہیں ان میں سے ایک اپنے شادی داڑھی کو بہانا ہے اور ان پانچ چیزوں کو نکال ہے ہم نے تو پانچ چیزوں کو چھوڑ دیا اور پیچھے پڑ گئے ہر جمے اور ہر ہفتے کس کے داہی کے اسی لیے میں نے کہا کرتے ضرور ہے لیکن سب الٹا کر کے میرے بھائیوں ذرا اللہ تعالی کا خوف کرو اپنے آپ کو صاف رکھو لیکن اب سوستھ دماغ بھی ایسا پھر گیا جس میں کے سارے پار باقی ہو بدبو آ رہی ہو لیکن باڑی لمبی ہے تو کہتے یہ بڑا عجیب سے بھیانک جنگل لگتا ہے نبی کی سنت ان کو جنگل نظر آ رہی ہے نبی کی سنت ان کوانک نظر آ رہی ہے سارا کی سنت ان کو بڑی پیاری محبوب نظر آ رہی ہے میرے بھائی جو یاد رکھو ان پانچ چیزوں کے سفاری جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اے اے اے اے اے اے نکالنے کا ایک انسان سار ہے سے سے سے گندگی نہ ہو اسی طرح صحت کے لیے سے زیادہ, زیادہ پینا ہوا کرتا ہے رات اے ما ملا ملا ان شرم من نکال आज इधर भी जाओ जिस डॉक्टर के पास जाओ जहां भी पहुंचोगे आदमी यही कहता है भाई हर डॉक्टर हर यही कहेगा सारी बीमारी आपके वदन की है आपके मोटापे की है आप थोड़ा खाना कम करें वदन कम करें ماریہ آپ کو دکی دور ہو جائیں گی ہمارے نبی میں اسی لئے صحت کا اسلام یہ تمام ہے ہمارے نبی جو رحمت اللہ علیہ وسلم کے آیت ہے انسانیت کو صحت کا کتابت دیتے ہوئے اور صحت کا خیال رکھنے کے لئے آپ نے حکم دیا تھا ہمارے لوگو یاد رکھو مواملہ ابن آدمہ ویاء ان شرم من بدن سب سے بدترین برتن انسان جو خب فل کر لیتا ہے وہ اس کا پیٹ ہوا کرتا ہے برتن میں جب بھی ضرورت سے زیادہ بھریں گے وہ کیا ہوگا گر جائے گا یہ برتن اس میں ضرورت سے زیادہ بھرو گے تو پھٹ جائے گا پھر بیماریاں لاحق ہوگی طرح طرح سے تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے فرمایا برتن سے تصویر دی سب سے بدترین برتن جو خوب بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے کیوں جو چیز بھرے گا زمین پر گر جائے گی اس برتن میں زیادہ بھر لے گے تو یہ نقصان دے ہوگا تکلیف پہنچی اس لیے آدمی کو چاہیے اتنا ہی کھائے اتنا ہی پیٹ بھرے جتنے بھی اس کی صحت باقی رہ جائے زیادہ نہ بھرے آپ نے مہارت آدمی اگر بہت ہی زیادہ جایتا ہے تو آپ نے شاتھ رمایا اپنے پیٹ کے تین حصے کا ڈالے سروں سن لے تہاں نہیں تین حصے کا ڈالے یا ایک حصے میں کھانا رکھیں دوسرے حصے میں پانی رکھیں اور تیسرے حصہ سروں سن لے نفس سے ہی اور تیسرا جو ہے اچھی طرح سے آرام کے ساتھ سانس لینے کیلئے کھانی رکھیں اس نے لیے دنیا کے سارے مسلمان اتبا ہیں دنیا کے سارے لوگوں نے دنیا میں جتنے ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں بیماری آ جانے کے بعد وہ علاج بتاتے ہیں صرف ایک ہی کبھی دنیا میں گمراہ محمد صلی اللہ علیہ جنہوں نے ایسا علاج بتایا کہ بیماری سے پہلے ہی علاج بتا دیا ہے تم اتنا کھاؤ ہی نہیں تھا کہ بیماریاں نہ تمہارے اندر آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے اسلام میں صحت کا جو مقام و مرتبہ ہے اور جو اہمیت ہے ارے بھائی ذرا سوچو ایک ہندو ایک کافی بڑا صحت مند ہوگا تو کیا کرے گا کم شراب ہی پیے گا زنا کرے گا چوری کرے گا حرام کام کرے گا اس کی صحت کی کیا پرواہ ہے صحت کس کام کی ہے لیکن ایک مسلمان صحت مند ہوگا ان شاء اللہ صحت مند ہوگا تو مسلمان اپنی صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کرے گا اسی لیے اسلام نے صحت کا تندرستی کا اہتمام کیا ہے دنیا کے کسی قوم اور مذہب میں نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق میں جو بیمار ہوں ان کو سپات کلتا فرما جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان ہاتھ بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے جہاں ہمارے مسلمان بھائی مشکلات میں ہیں اللہ تمام مسلمان بھائیوں کی مشکلات کو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 I love